بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ کے لیکچر نمبر ٹوئنٹی ون میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کا لیکچر ایک سیریز آف لیکچر کا پہلا لیکچر ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں ڈی کیو ایم یا ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ یہ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جو ڈیٹا آتا ہے اس میں کوالٹی کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں کلینزنگ کے ریفرنس سے بات کی تھی اب ہم اس کو زیادہ فارملی دیکھیں گے اس کے ایشوز دیکھیں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ پرابلمز کیسے ہوتی ہیں اس کے ڈائمینشنس کیا ہیں یہ کیسے ہم چیک کر سکتے ہیں سرٹن کر سکتے ہیں ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں کہ ڈیٹا کی کوالٹی کیا ہے اس لیے کہ جب ہم ڈیٹا کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو سبجیکٹیوٹی سے بات نہیں بن سکتی اٹ ہیز ٹو بی آبجیکٹیو آبجیکٹیولی اور اس میں جو بڑا نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے ریفرنس سے بعض لوگ اس کو ٹی بھی کہتے ہیں ٹوٹل ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ کچھ مس بھی پائی جاتی ہیں ڈیٹا کی کوالٹی کے بارے میں غرضے کے اس کے بہت سے اسپیکٹس اور بہت سے اینگلز ہیں ہم ان سب کے بارے میں بات کریں گے تو آج کا جو پہلا لیکچر ہے ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ کے بارے میں یہ انٹروڈکٹری لیکچر ہے پہلا لیکچر ہے ڈیٹا کوالٹی کیوں امپارٹینٹ ہے اس کا کیا ایشو ہے اس کی کیا امپورٹینس ہے میں آپ کو واضح کرتا ہوں ڈیٹا کی جب تک کوالٹی صحیح نہیں ہوگی اس کو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں لانے کا کیا فائدہ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں کہ ڈیٹا کی کوالٹی کیا ہے تو یقیناً جو ڈسیجنس اس ڈیٹا کی بیسس پہ ہوں گے اور ان کے جو آؤٹ کمز ہوں گے وہ آپ کے لیے یقیناً حیران کن ہوں گے اور بہت مشکل ہے کہ وہ فائدہ مند ہوں ان سے نقصان ہی ہونا ہے تو ڈیٹا کوالٹی اتنی کریٹیکل کیوں ہے اس لیے کہ یہ ڈیسیجنس پہ ڈائریکٹلی انداز ہوتی ہے اور جب تک ڈیٹا صحیح کوالٹی کا نہیں ہوگا ڈیٹا ویئر ہاؤس پہ جو انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے وہ ضائع ہو جائے گی اور اس انویسٹمنٹ سے زیادہ یہ کہ جو ریزلٹس ہیں ان کے آؤٹ کم بھی خراب ہوں گے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہ میں نے شاید آپ کو پہلے لیکچر میں بھی دی تھی مثال یہ ہے کہ ہم ایک سپورٹس کار کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بہترین گاڑی ہے صرف اسپورٹس کار ہے نئی ماڈل کی گاڑی ہے آپ بہترین ڈرائیور ہیں بہترین ڈرائیونگ کی کنڈیشنز ہیں سڑک بڑی ہموار ہے اس پہ ٹریفک بھی اتنی نہیں ہے ہائی وے ہے اور آپ کی جو گاڑی میں فیول ہے وہ صحیح نہیں ہے فیول میں ملاوٹ ہے پٹرول میں ملاوٹ ہے اب اگر آپ بہترین ڈرائیور ہیں بہترین گاڑی ہے بہترین سڑک کی کنڈیشنز ہے گاڑی آپ کو ریکوائرڈ پرفارمنس دے کے نہیں دکھائے گی چل کے نہیں دکھائے گی تو جس طرح فیول کے اوپر گاڑی چلتی ہے اس طرح ڈیٹا وہ فیول ہے جس کے اوپر ڈیٹا ویئر ہاؤس چلتا ہے اتنی سگنیفیکنس اس کی امپورٹنس ہے مسئلہ اس میں یہ ہے کہ آپ ہارڈ ویئر تو خرید سکتے ہیں بڑا ٹیسٹڈ ایس پر اسپیسیفکیشنس آپ سافٹ ویئر بھی خرید سکتے ہیں ٹیسٹڈ اینڈ پر اسپیسیفکیشنس لیکن ڈیٹا کے بارے میں کیا کریں گے ڈیٹا میں بہت سارے ایشوز ہیں ڈیٹا آپ خرید تو سکتے ہیں لیکن اس کی کوالٹی کو اسرٹن کیسے کریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈیٹا کی کوالٹی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا آخر ڈیٹا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آسمان سے گر کے نیچے آتا ہے بارش کے ساتھ آتا ہے یا زمین میں سے اگ کے باہر نکلتا ہے یا درختوں میں سے آپ توڑ لیتے ہیں ڈیٹا تو جنریٹ ہوتا ہے ڈیٹا تو کریٹ ہوتا ہے آپ کے اپنے آپریشنل سسٹم میں ڈیٹا کریٹ ہو رہا ہوتا ہے تو کیا آپ ڈیٹا کی کوالٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتے یقیناً کر سکتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے یو کین ڈو اٹ رائٹ بٹ یو وونٹ ڈو اٹ کیوں دو تین وجوہات ہیں اس کی پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ڈیٹا کی کوالٹی آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ چیکس اینڈ میجرز اینڈ بیلنسز لگائے ہوئے ہیں جہاں پہ ڈیٹا انٹری ہو رہی ہے جہاں پہ ڈیٹا کیپچر ہو رہا ہے تو وہ جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں وہ تو ڈیٹا کی کوالٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن جو لیگیسی سسٹمز تھے جہاں پہ آرکائیو ڈیٹا آپ اٹھا کے لائے ہیں ویئر ہاؤس کے لیے وہاں تو ایسے کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں تھے اس لیے اس ڈیٹا کے تو بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ماڈرن سسٹمز ہیں وہاں پہ آپ کیوں نہیں کنٹرول کرتے اگر کنٹرول کر بھی سکتے ہیں تو اس لیے کہ وہاں پہ جو شفٹ مینیجرز ہیں یا جو لائن مینیجرز ہیں ان کی ایویلیویشن اس بیس پہ نہیں ہوتی کہ ڈیٹا کی کوالٹی کیا ہے ان کی تو ایویلیوشن اس بیس پہ ہوتی ہے کتنے کلیمز پر آور پروسیس کیے کتنے فارمز کی انٹری ہوئی کتنے کلو بائٹس آف ڈیٹا انٹری ہوئی اگر وہ یہ چیکس اینڈ بیلنسز اور ویلیڈیشن چیکس لگا دیں گے تو ڈیٹا انٹری کا ریٹ گھٹ جائے گا اس لیے کہ جو ڈیٹا کیپچر کیا جاتا ہے وہ آپریشنل سسٹمز کو چلانے کے لیے کیپچر کیا جاتا ہے ڈیٹا وغیرہ اس کو چلانے کے لیے کیپچر نہیں کیا جاتا تو اس ساری کی ساری اکویژن میں ایک بیلنس ہے وہ کیا ہے کہ ڈیٹا وہ لوگ کیپچر کرتے ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے ڈسیجن میکنگ نہیں کرنی اور جو ڈیٹا کیپچر کیا جاتا ہے وہ اس مقصد سے نہیں کیا جاتا کہ کل کو اس سے ڈسیجن میکنگ کی جائے گی بلکہ اس مقصد سے کہ اس سے سسٹم کو رن کرنا ہے تو آپ کو بات سمجھ کہ ڈیٹا کوالٹی کا ایشو جو ہے وہ ایک ریالٹی ہے ڈیٹا کی کوالٹی خراب ہی ہو سکتی ہے اچھی ہونے کی کوالٹی کم ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو کوالٹی کی بات کر رہے ہیں کوالٹی کوالٹی یہ کوالٹی کیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں واٹ از کوالٹی کوالٹی کیا ہوتی ہے کوالٹی کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے آپ یہ کچھ کہتے ہیں کہ سم تھنگس آر بیٹر دین ادر تھنگس ٹھیک ہے جی کچھ چیزیں باقی چیزوں سے اچھی ہوتی ہیں کتنی اچھی ہوتی ہیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں سم تھنگز بیٹر کتنی بیٹر مور بیٹر کتنا بیٹر بیٹر ہے یہ ایک مشکل سوال ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں آپ کو ایک جیسی لگتی ہوں لیکن پھر بھی کچھ چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہوں بہتر لگتی ہوں اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا اٹ از مور دین only being better اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ لاشوری طور پہ بھی کچھ چیزوں کو کلاسیفائی کریں کہ یہ زیادہ اچھی ہیں کم اچھی ہیں میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ جب کسی سٹور میں جاتے ہیں کسی دکان پہ جاتے ہیں آئٹمس خریدنے کے لیے کوئی پروڈکٹ خریدنے کے لیے تو آپ کون سا آئٹم لیتے ہیں آپ کون سی پروڈکٹ لیتے ہیں آپ وہ آئٹم اور پروڈکٹ لیتے ہیں جو کہ خریداری کے وقت آپ کی ضروریات پوری کر سکتا ہو یا کر سکتی ہو وہ چیز آپ کی ضروریات کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو اس کی بیسس پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز اچھی کوالٹی کی ہے یا یہ چیز اچھی کوالٹی کی نہیں ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ جب آپ اس آئٹم کو لے کے گھر آ جاتے ہیں اور اس کو استعمال کر کے اگر آپ کی جو ضروریات جو ذہن میں آپ اس کی ریکوائرمنٹ لے کے آئے تھے اگر وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے تو آپ کا ذہن جو ہے یا آپ کا دل میں یہ خیال پکا ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز واقعی اچھی کوالٹی کی تھی خریدتے وقت جو میرا خیال تھا صحیح تھا اور استعمال کے وقت بھی یہ چیز ثابت ہو گئے کہ یہ اچھی کوالٹی کی ہے کوالٹی کا تعلق صرف پروڈکٹ سے نہیں ہے بلکہ کوالٹی کا تعلق سروس سے بھی ہے ابھی ہم ذرا انفارملی سی بات چیت کر رہے ہیں سروس سے کوالٹی کا کیا تعلق ہے مثال کے طور پہ آپ کسی بینک پہ جاتے ہیں کوئی آپ نے بل جمع کرانا ہے کوئی کیش کوئی آپ نے چیک جو ہے وہ کیش کرانا ہے یا آپ نے کوئی اور چیز کرنی ہے آپ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں اب کیا بات ہے کاؤنٹر پہ کیشیئر نہیں کھڑا ہوا کیشیئر نہیں کھڑا کاؤنٹر پہ آپ کے ساتھ یقیناً یہ پیش آیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاؤنٹرس پہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگ گرمی میں دھوپ میں کھڑے ہیں کیشیئر کیا کر رہا ہے کیشیئر ہو سکتا ہے بیٹھا چائے پی پانی پی رہا ہو موسم کے لحاظ سے اخبار پڑھ رہا ہو آپ کو اس سے کیا پتہ چلا آپ کو اسے اس یہ پتا چلا کہ یہ کمپنی جو ہے یہ بینک جو ہے اس کو آپ کے وقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بینک کو آپ کی وقت کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ نہیں ہے بلکہ کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو آپ کے ذہن میں یہ خیال پکا بیٹھے گا کہ اس بینک کی سروس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو کوالٹی جو ہے وہ پروڈکٹ کی بھی ہے سروس کی بھی ہے اور یہ حد تک انٹینجیبل چیز بھی ہے ایک حد تک اب ہم بات کرتے ہیں زیادہ فارملی کہ کوالٹی کیا ہوتی ہے میرے ساتھ آئیے تو عزیز طلبہ طالبات اب ہم بات کرتے ہیں کوالٹی کے بارے میں اور فارملی کوالٹی فارملی کیا ہے اس فیلڈ کے جو یعنی کہ صحیح اسٹیبلشڈ پرسن ہیں بابے کہہ لیں ان کو پی کراس بھی ان کی کتاب ہے کوالٹی از فری جو شاید 1979 میں چھپی تھی اور پتہ نہیں کتنے اس کے ایڈیشن چھپ چکے ہیں اس میں انہوں نے کہا تھا کوالٹی از کنفارمنس ٹو ریکوائرمنٹس جو ویبسٹر کی ڈکشنری ہے وہ کہتی ہے کوالٹی کے بارے میں کہ کوالٹی از اے ڈگری آف ایکسیلینس اب جو کنفرمنس ٹو ریکوائرمنٹس ہے کوالٹی یہ ریکوائرمنٹس آپ کیسے دیتے ہیں یا دیتے بھی ہیں کہ نہیں دیتے آپ ایز این اینڈ یوزر جو کنفرمنس ٹو کوالٹی ہے کچھ صورتوں میں تو آپ لکھ کے دے سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی دس شوڈ بی دا کوالٹی expect واٹ آئی ایکسپیکٹ فرام یو مثال کے طور پہ کہ جی آپ نے کسی سے کوئی پروڈکٹ بنوائی ہے کوئی ٹول بنوایا ہے کوئی سسٹم بنوایا ہے آپ کہتے ہیں جی یہ سسٹم جو ہے اس کا جو ڈاؤن ٹائم ہے وہ ایکس منٹ سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر میں چیوری چلاؤں تو کیوری کا جواب اتنے منٹ سیکنڈ کے اندر اندر آ جانا چاہیے جب اتنے یوزر سسٹم کے اوپر آ جائیں تو سسٹم کو کریش نہیں کرنا چاہیے اتنا لوڈ برداشت کر دینا چاہیے تو میں آپ کو یہ وہ مثال دے رہا ہوں جس میں کنفرمنس کو آپ نے خاص طور پہ لکھ دیا ہے فارملی لکھ دیا ہے آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں جا کے آپ گاڑی خرید کے لے کے جا رہے ہیں ظاہر ہے گاڑی ہیز بین ڈیولپڈ مینوفیکچرڈ ایس پر سرٹن کنفرمنس کسی کے ساتھ میچنگ کی تھی اس میں ایک چیز آپ کے ذہن میں لاشور میں پکی بیٹھی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے لکھ کے نہ بھی دی ہو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو بتائی بھی نہ ہو وہ کیا چیز ہے وہ چیز یہ ہے کہ دا کار شوڈ بی سیف گاڑی کو محفوظ ہونا چاہیے یہ ایک ایسا کوالٹی کا فیچر ہے جو اگر لکھا ہوا بھی نہ ہو تو آپ کے ذہن میں یہ پکا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی کسی کمپنی کے لیے کام کرے کچھ چیز بنا کے دے اور کوالٹی کے جو بینچ مارکس تھے وہ لکھ لیے جائیں اور جب وہ چیز بن کے آئے تو جو اینڈ یوزر ہے وہ سیٹسفائیڈ نہ ہوں اس کا کیا مطلب ہے اس کے دو مطلب ہیں اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو بینچ مارکس لکھے گئے تھے جو ڈیفائن کیے گئے تھے ان میں کوئی پرابلم تھی یا یہ کہ جو بینچ مارکس تھے وہ انکمپلیٹ تھے تو جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کنفرمنس ٹو کوالٹی ہے یہ کوئی اتنا سادہ کنسیپٹ نہیں ہے بلکہ اس کو آپ نے دو اسپیکٹس میں دیکھنا ہے ایک جو کہ ریٹن ہے اور ایک جو کہ پرسیوڈ ہیں جو کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں بلکہ آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں اور دو مثالیں کوالٹی کے ریفرینسیں ہیں اور پھر میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھوں گا ان مثالوں کی طرف چلتے ہیں واٹ از کوالٹی اگزامپلس فرام آٹو انڈسٹری آٹو انڈسٹری کی مثال دوں گا میں آپ کو وہ کیا مثالیں ہیں پہلی مثال تو یہ ہے کہ کوالٹی کا مطلب یہ ہے چلے میں آپ کو شاید آپ کو یاد کرنا مشکل ہو جائے تو میں آپ کو جو دونوں کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ اسکرین پہ باری باری دکھا دیتا ہوں اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ لے کے ایکسپلین کریں گے پھر دوسری کو لے کے ایکسپلین کریں گے تو پہلی اسٹیٹمنٹ کیا ہے ذرا اسکرین پر نظر ڈالیے کوالٹی means میٹنگ کسٹمرز نیڈس ناٹ نیسیسریلی ایکسیڈنگ دین آپ سمجھیں quality کا مطلب یہ ہے کہ جو کسٹمر کو چیز چاہیے ہے اگر وہ اس کو آپ دے دیتے ہیں تو یہ کافی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسٹمر کی جو نیڈس ہیں اس سے آگے چلے جائیں اور آگے جا کے آپ یہ سمجھنے لگیں کہ آپ نے ہائر کوالٹی کی پروڈکٹ سروس کسٹمر کو دے دی ہے اس لیے کہ اگر آپ ہائر کوالٹی کی سروس یا پروڈکٹ کسٹمر کو دیں گے تو اس کے ساتھ کاسٹ بھی تو ہوگی اس کا مطلب ہے اس پروڈکٹ سروس کی کاسٹ بڑھ جائے گی میں آپ کو اس کی ریل مثال دیتا ہوں یہ پبلش مثال ہے چلے میں اس مینوفیکچرر کا نام نہیں لیتا یہ ایک بڑی مشہور کمپنی ہے گاڑیوں کی جو کہ لگژری کارز بناتی ہے اس کمپنی نے نائنٹین ایٹیز میں یہ دیکھا اسی کی دہائی میں کہ وہ اپسی کی طرف جا رہی تھی یعنی کہ کمپنی کے جو ریونیوز تھے اتنے کم ہو چکے تھے کہ خطرہ یہ تھا کہ کمپنی کو بند کرنا پڑ جائے گا اب کمپنی لگژری کارز بناتی ہے لوگ پیسے دیتے ہیں لگژری کار خریدنے کے لیے زیادہ پیسے دیتے ہیں تو جب اس کمپنی نے اس بات کی انالسس کی تو ان کے سامنے دو باتیں آئیں باتیں یہ آئیں کہ کمپنی جن چیزوں پہ بہت ایفرٹ کر رہی تھی ان کو امپروو کرنے کے لیے وہ ایسی چیزیں تھیں جو کسٹمرز تھے اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے اور جن چیزوں کو میں کسٹمرز انٹرسٹڈ تھے وہ جو چاہتے تھے کہ ان کی ریکوائرمنٹس اس کو میٹ کی جائیں وہ وہاں میٹ نہیں ہو رہی تھیں اس کا کیا نتیجہ نکلا اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جو گاڑی یعنی کہ جو پروڈکٹ تھی اس کی قیمت بڑھ گئی قیمت بڑھ گئی اس کی لیکن جو کسٹمر چاہتا تھا اس کی رکوائرمنٹ تو پوری نہ ہوئی بلکہ جو اس کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی وہ خاص فیچرز تھے وہ زیادہ انہینس کر دیے گئے جو کسٹمر کو نہیں چاہیے تھے اس کے نتیجے میں کسٹمر نے یہ دیکھا کہ میں جتنے پیسے لگا رہا ہوں لگا رہی ہوں اس کے جواب میں جو مجھے چیز مل رہی ہے وہ کورسپونڈنگلی زیادہ نہیں مل رہی اس لیے کسٹمرز نے گاڑی خریدنی بند کر دی بات پھیل گئی لوگوں نے گاڑیاں نہیں خریدیں تو کیا ہوا ایکسیڈنگ دا نیڈس آف اب میں آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں ذرا اسکرین پہ نظر ڈالیے کوالٹی مینز امپروونگ تھنگس کسٹمرز کیئر اباؤٹ بیکاز دیٹ میکس دیر لائف ایزئر اینڈ مور کمفرٹیبل اس کی ڈیٹیل کیا ہے اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ کسٹمر تو اس چیز میں انٹرسٹیڈ ہے جس سے کہ اس کی زندگی آسان ہو جائے یا کمفرٹیبل ہو جائے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کسٹمر کو یہ پتہ چلنا چاہیے آپ ایز اے پروڈیوسر آپ ایز اے سروس پرووائڈر یو کیئر اباؤٹ دا کسٹمر اس کی مثال دیتا ہوں اگین ایک لگژری کارز کی مثال ہے تاکہ دونوں کمپیئر ہو سکیں مثالیں لگژری کار کی مثال یہ کہ ایک کمپنی تھی جس کا ایک بڑا ٹاپ کا گاڑی کا ماڈل تھا بہت بکتا تھا اب انہوں نے یہ سوچا کہ اس کا نیا ماڈل لے کے آئیں اور اس نئے ماڈل کے لانے کے لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا خیال میں یہ چیزیں انہینس کر دی جائیں یا ان چیزوں کو اور بہتر کر دیا جائے انہوں نے اپنے کسٹمر سے مدد مانگی اور مدد کس طرح مانگی کہ بعض صورتوں میں وہ اپنے کسٹمرز کے گھروں میں گئے اپنے گا کے گھر میں گئے اور دیکھا ان کا رہن سہن کیسا ہے ان کے جو صوفے ہیں اس پہ لیدر کس طرح کا لگا ہوا کس رنگ کا لگا ہوا ہے کس کوالٹی کا لگا ہوا ہے انہوں نے دیکھا کہ ان کے پردے کس رنگ کے ہیں لکڑی کس طرح کی استعمال ہوئی ہوئی ہے یہ سب کچھ کیوں کیا تاکہ وہ یہ چیزیں اپنے نئے ماڈل میں شامل کر سکیں انکارپوریٹ کر سکیں تاکہ کسٹمر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہونا نا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ میں نے آپ کو وہیکل مینوفیکچرنگ کی کیوں مثال دی ہے میں نے آپ کو گاڑیوں کی مثال کیوں دی ہے اس کی ایک بڑی سادہ سی وجہ ہے گاڑیوں میں جو کمپوننٹس لگتے ہیں گاڑی میں بہت سی چیزیں ہیں گاڑی میں ٹائر ہے گاڑی میں ڈسک بریکس ہیں گاڑی کی سسپینشن ہے گاڑی کا انجن ہے گاڑی کی اب ہے دروازے ہیں شیشے ہیں لائٹیں ہیں بے شمار چیزیں ہیں ایسی چند ہی کمپنیاں ہوں گی جو کہ یہ ساری کی ساری آئٹم ساری کی ساری چیزیں خود مینوفیکچر کرتی ہوں گی اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ دیکھیں آپ کی گاڑی میں جو آئٹمس لگے ہوئے چیزیں لگے ہوئی ہیں ان پہ دیکھیں کہ وہ کس نے مینوفیکچر کی ہیں وہ ساری کی ساری ایک کمپنی مینوفیکچر نہیں کرتی چیزیں مختلف مینوفیکچرر سے بن کے آتی ہیں اور ایک سینٹرل جگہ اسمبل ہوتی ہیں اس لیے جو ان کی ٹالرینسز ہیں سپیسیفیکیشنز کی دی ہیو ٹو بی ویری کلوز ورنہ چیزیں جڑیں گی کیسے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں کیا ہوتا ہے یہی تو وہاں پہ بھی ہوتا ہے ڈسپیریٹ ہیٹروجینیس ملٹیپل سورسز سے ڈیٹا آتا ہے ایک جگہ جمع ہوتا ہے اگر ڈیٹا کوالٹی کی ٹالرنسی صحیح نہیں ہے تو ڈیٹا کیسے جڑے گا ویئر ہاؤس کیسے بنے گا بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا ایفرٹ کرنا پڑے گا پیسے خرج کرنے پڑیں گے میری بات سمجھ آئیے آپ کو اس لیے آپ کو آٹو انڈسٹری کی مثال دی ہے اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں آئیے میرے ساتھ یہ جی ساتھی ہو اگلا پوائنٹ کیا ہے واٹ ہم نے تو ابھی کوالٹی کی بات کی ڈیٹا کوالٹی ہے پہلے تو یہ کیا ہے ڈیٹا کو جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا ایک پیرامڈ بھی بنا کے دکھایا تھا آپ کو کہ یہ فیکٹس ہیں یہ نمبرز ہیں وہ ہم نے ڈیٹا کو ایک اسپیکٹ سے دیکھا تھا ایک اینگل سے دیکھا تھا ایک نظر سے دیکھا تھا اب ہم ڈیٹا کو ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں ڈیٹا اصل میں کیا ہے ڈیٹا از این ایبسٹریکشن آف سم تھنگ فرام ریئل لائف یہ ڈیٹا ہے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے اس کا ایک نام ہے ٹھیک ہے جی اس کی کیا ہے آپ نے ایک شیٹ میں اس کی پرسنل انفارمیشن فیزیکل انفارمیشن ٹائپ کر لی اس کی ہائٹ کیا ہے اس کا ویٹ کتنا ہے اس کی عمر کتنی ہے اس کی آئی سائٹ کیا ہے فزیکل ایٹریبیوٹس کی بات کر رہے ہیں یہ ایک ریپرزنٹیشن ہے اس شخص کی میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اگر آپ اس کا سیٹ ڈی این اے سیمپل لیں اس کی ایک سیکونسز ہیں ان کے نمبر جوڑ لیں وہ یونیک چیز ہوگی یہ ایک ریپرزنٹیشن ہے یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ الیکٹرانکلی آپ کے ڈیٹا بیس میں چلی جائیں گی فزیکلی نہیں جائیں گی ہو سکتا ہے کہ آپ اس شخص کو ایک نمبر اسائن کر دیں کسٹمر آئی ڈی اسائن کر دیں پرسنل نمبر اسائن کر دیں یہ بھی اس کی ایک ریپرزینٹیشن ہے تو so ڈیٹا کیا ہے ڈیٹا از این ایبسٹریکشن آف سم تھنگ ریئل ان الیکٹرانک فارم یہ ڈیٹا ہے ڈیٹا کی کوالٹی کیا ہے کوالٹی تو ہم نے سروس کے ریفرنس سے بات کی پروڈکٹ کے ریفرنس سے بات کی تو ڈیٹا کوالٹی کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو اس کے دو میجرس یا دو ٹائپس بتاتا ہوں ٹائپس زیادہ مناسب لفظ ہے تو ڈیٹا کی کوالٹی کے دو ٹائپس کیا ہیں ایک انٹینزک ڈیٹا کوالٹی ہے ایک ریئلسٹک ڈیٹا کوالٹی ہے انٹینزک ڈیٹا کوالٹی کا کیا مطلب ہے انٹینسک ڈیٹا کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا ڈیٹا ہے جو فیکٹس ہیں وہ کتنے ایکوریٹ ہیں ہاؤ گڈ دے ریپروڈیوس دا ریالٹی ہاؤ گڈ دے ریفلیکٹ دے ریالٹی اس کی ایکوریسی کتنی ہے اس کی کیا مثال ہے اس کی مثال یہ ہے فار ایگزامپل کہ آپ ایک یا میں ایک یوٹیلیٹی کمپنی ہے اور کسٹمرس کو اظہار ہے کہ جو یوٹیلیٹی کمپنی ہوتی ہے وہ بل بھیجتی ہے اور اس کے خاص ڈیٹ تک جمع کرانا ہوتا ہے ورنہ جرمانہ لگ جاتا ہے تو جو یوٹیلیٹی کمپنی ہے اگر اس ایک پاس ایڈریس غلط ہے کسٹمر کا مثال کے طور پہ اگر مکان کا نمبر سے دو, دو ہے دو سو دو ہے اور وہاں ڈیٹا انٹری میں مکان کا نمبر دو سو بیس انٹر ہو گیا ہے یا زیرو ڈبل بائیس انٹر ہو گیا ہے تو وہ بل جو ہے وہ کریکٹ ایڈریس پہ تو نہیں پہنچے گا اور وہ گھومتے کھامتے لیٹ ہو کے کریکٹ ایڈریس پہ پہنچے گا اور کسٹمر کو جرمانہ لگ جائے گا تو جو انٹینسک ڈیٹا کوالٹی ہے وہ ڈیٹا کی کریکٹنس سے اس کا تعلق ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی پھر ہم بات کرتے ہیں ریئلسٹک ڈیٹا کوالٹی کی یہ ریئلسٹک ڈیٹا کوالٹی کیا ہوتی ہے اس کو میں آپ کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے واٹ از the ڈگری of یوٹیلیٹی of the ڈیٹا ٹو the بزنس اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے اس ڈیٹا کو جو بزنس ہے استعمال کر کے کسٹمر کو کتنا مطمئن کتنا سیٹسفائی کتنا خوش کر سکتا ہے وہ ڈیٹا کسٹمر کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے یاد رکھیں کہ ڈیٹا اٹ کچھ نہیں ہے ڈیٹا کی ویلیو اس کی ایپلیکیشن سے آتی ہے اور ایپلیکیشن وہ جس سے کمپنی کو فائدہ ہو تو ریلسٹک ڈیٹا کوالٹی سے یہ ہمیں سمجھ آئی کہ اگر ڈیٹا بہت ایکوریٹ ہے بہت صحیح ہے لیکن اس سے کمپنی اپنے کسٹمرز کو خوش نہیں کر سکتی اپنے بزنس میں اضافہ نہیں کر سکتی تو اس ڈیٹا کی جو ریئلسٹک کوال جو ریئلسٹک ڈیٹا کوالٹی ہے وہ بہت لو ہے ایسے ڈیٹا کا کوئی فائدہ نہیں جس سے فائدہ نہ ہو سکے ایسی کریکٹنس کا کوئی فائدہ نہیں جس سے فائدہ نہ ہو سکے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں ایک کمپنی ہے وہ نیا فیشن لے کے آتی ہے یا نئے ماڈل کی گاڑی لے کے آتی ہے یا نئے پروڈکٹس لے کے آتی ہے اگر اس کو اپنے کسٹمرز کی پسند ناپسند کے بارے میں اچھی طرح پتہ ہے تو جو نئی پروڈکٹ آئے گی جو نیا ماڈل آئے گا وہ بڑا کامیاب ہوگا لوگ اس کو خریدیں گے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں مجھے اگر اپنے کسٹمر کی ہر چیز کا پتہ ہے میں سے گاڑی بناتا ہوں میں ایک کار مینوفیکچرر ہوں اگر مجھے یہ پتا ہے کہ اس نے کل کیا کھایا تھا کل کتنے پیسے خرچ کیے تھے کہاں کہاں فون کالیں کی تھی کہاں کہاں گیا کہا تھا وہ فار ایگزامپل یا گئی تھی ٹھیک ہے جی یا اس کے جوتے کا نمبر کیا یا آئی سائٹ نمبر کیا ہے بہت ایکوریٹلی پتہ ہے لیکن اس کی بیسس پہ جو میری گاڑی کے نیا ماڈل آئے وہ فیل ہو جاتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں آگے چلتے ہیں ڈیٹا کوالٹی اینڈ آرگنائزیشنس میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا چلوں جی ساتھیوں ڈیٹا کوالٹی دو طرح کی لرننگ آرگنائزیشنس پائی جاتی ہیں جن کا ریفرنس ڈیٹا کوالٹی کے ساتھ ہے ایک تو انٹیلیجنٹ لرننگ آرگنائزیشن ہے اور ایک ڈس فنکشنل لرننگ آرگنائزیشن ہے یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا وہ اس لیے کہ جب انشاءاللہ آپ اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں لوگوں کے پاس جائیں گے ڈیٹا کے ریفرنس سے بات کریں گے تب آپ کو میری باتوں کے وزن کا اندازہ ہوگا ان کی کریکٹنس کا اندازہ ہوگا ان کی انٹرینزک ڈیٹا کوالٹی کا اندازہ ہوگا تو جو انٹیلیجنٹ لرننگ آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ ایسا ڈیٹا کریٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اس ڈیٹے کی یوز ہو رہی ہوتی کہ اس سے جو کمپنی ہوتی ہے اس کے بزنس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. اس کا بزنس بڑھ رہا ہوتا ہے لوگوں کی سیلریز بہتر ہو جاتی ہیں ظاہر ہے کسٹمر اس سے خوش ہوتے ہیں کسٹمر کیسے خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ جو ڈیٹا کی کوالٹی ہے بہت ہائی ہوتی ہے جب ڈیٹا کوالٹی ہائی ہوتی ہے تو ایمپلائیز اس ڈیٹا کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں وہ اویلیبل ہوتا ہے استعمال کرنے کے لیے اس پہ قدغن ریسٹرکشنس ریڈ ٹیپنگ نہیں ہوتی بلکہ آپ بات کرتے ہیں ود ان دا کمپنی استعمال کرنے کے آپ یہ بھی دیکھ کے حیران ہوں گے کہ جو ملٹی نیشنل یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جن کے پاس ہائی کوالٹی ڈیٹا ہے ان کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں ڈیٹا اویلیبل ہے میں ایک پروجیکٹ کر رہا تھا اس کے لیے مجھے ڈیٹا چاہیے تھا میں نے سر مار کے دیکھ لیے پاکستان کے اندر جو ریلیونٹ کمپنیز تھیں انہوں نے مجھے ڈیٹا نہیں دیا میں نے امریکہ میں ایک کمپنی کو ای میل بھیجی انہوں نے مجھے چار سیریز بھیج دیں ڈیٹا کی اس لیے کہ ڈیٹا کی ہائی کوالٹی اس میں کچھ چھپانے والی چیز ہی نہیں تو یہ تو انٹیلیجنٹ لرننگ آرگنائزیشن ہے جو ڈس فنکشنل لرننگ آرگنائزیشن ہے وہاں ڈیٹا کی کوالٹی لو ہوتی ہے اور وہاں پہ کنٹینیوسلی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے ڈیٹا کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے چونکہ ڈیٹا کی کوالٹی لو ہوتی ہے اس لیے وہاں بڑی ریڈ ٹیپنگ ہوتی ہے وہاں بڑی بیوروکریسی ہوتی ہے وہاں ان آرگنائزیشن میں یا تو کوئی آپ کو گھسنے نہیں دے گا اگر آپ گھس جائیں گے تو آپ کو ڈیٹا نہیں دے گا اگر ڈیٹا دے, دے دے گا تو ڈیٹا تھوڑا دے دے, دے, دے گا چکر لگواتے رہیں گے آپ کو اس لیے کہ ڈیٹا کوالٹی لو ہوتی ہے ایسی آرگنائزیشن میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہو آپ کو بھی ہوا ہوگا جہاں لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اگر آپ کو ڈیٹا دے دیں تو ہماری ویلیو کیا رہے گی تو لوگ ڈیٹا کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہوتا ڈیٹا آپسلیٹ ہو کے ضائع ہو جاتا ہے اگلے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو ساتھ میں نے آپ کو بتایا دو قسم کی آرگنائزیشنس کے بارے میں اب ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ ایک صاحب جن کا نام اور ہے اورز لاز پانچ اورز لاز ہیں ڈیٹا کوالٹی کے بارے میں تو میں وہ اورز لاز پانچ آپ کو دکھاتا ہوں سکرین پہ میں ان کو پڑھ بھی دوں گا ان کے بعد اس کے بعد تھوڑا تھوڑا ان کو ایکسپلین کریں گے اورز لاز آف ڈیٹا کوالٹی وہ لاز کیا ہیں لا ون ڈیٹا دیٹ از ناٹ یوزڈ کی ناٹ بی کریکٹ لا نمبر ٹو ڈیٹا کوالٹی از اے فنکشن آف اٹس یوز ناٹ اٹس کلیکشن لا نمبر تھری ڈیٹا ول بی نو بیٹر دین اٹس موسٹ اسٹرنجنٹ یوز تو عزیز طلبا طلبات باقی لاس پہ جانے سے پہلے باری باری کچھ ذرا بریفلی سارے لاس کو دیکھ لیں میں آپ کو ایک انالجی دیتا ہوں آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں اسپے ٹائر گاڑی میں رکھا ہوا ہے بہت عرصے سے آپ نے اسپے ٹائر استعمال نہیں کیا اس کی کیا گارنٹی ہے جب آپ کو اسپے ٹائر کے ضرورت پڑے گی تو اسپے ٹائر میں ہوا بھی ہوگی یا اسٹیئر ٹائر موجود بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا ڈیٹا دیٹ از ناٹ یوزڈ کیناٹ بی کریکٹ جس ڈیٹا کو آپ نے استعمال ہی نہیں کیا جب استعمال ہی نہیں کیا تو کیا گارنٹی ہے کہ ڈیٹا صحیح ہوگا کوئی گارنٹی نہیں ہے ڈیٹا کوالٹی از اے فنکشن اگر آپ ڈیٹا جمع کرتے جائیں اور جمع کرتے جائیں ڈیٹا جمع کرنے سے ڈیٹا کی کوالٹی کوئی امپروو نہیں ہوتی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈیٹا کی کوالٹی سے ڈیٹا کی والیوم کا ڈیٹا کی کوالٹی کا تعلق ڈیٹا کی یوزج کے ساتھ ہے جب آپ ڈیٹا استعمال کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ اس مسائل ہیں وہ ڈرٹی ہے اس کو آپ ٹھیک کریں گے اس کو کلین کریں گے اور استعمال کرتے جائیں گے جس ڈیٹا کو آپ نے استعمال ہی نہیں کیا اس کی کوالٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے جیسے کہ پہلے لا میں تھا جو اور کا تیسرا لاء ہے وہ یہ ہے دا ڈیٹا کوالٹی ول بی نو بیٹر دین اٹس مور اسٹرینجنٹ یوز ڈیٹا کی کوالٹی اتنی ہی ہے جتنی باریکی سے جتنی ڈیٹیل میں جا کے ڈیٹا کو استعمال کیا گیا ہے اگر ڈیٹا کو سے فار ایگزامپل آپ نے دو ڈیجٹ یا انٹیجر کی شکل میں استعمال کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس پہ جو کوالٹی کے ایشوز تھے وہ ریزالو کر لیے تھے ان کو ٹھیک کر لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ڈیسمل کے بعد ایک ڈیجٹ آگے چلے جائیں گے تو ڈیٹا کی آپ کو وہی کوالٹی ملے گی جو انٹیجر کی شکل میں ملی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے آئیے باقی دو لاس کو بھی بریفلی دیکھ لیں اسکرین پہ نظر ڈالیے گا لا نمبر 4 کیا کہتا ہے ڈیٹا کوالٹی پرابلم انکریز ود دا ایج آف دا سسٹم دا ڈیسٹ لائکلی سم تھنگ از ٹو اکر دا مور it اٹ be بی ون اٹ ہیپنس ڈیٹا کی کوالٹی کا ایج سے کیا تعلق ہے اس کے دو اینگلز ہیں ایک اینگل تو یہ ہے کہ ڈیٹا سے فار ایگزامپل اچھی کوالٹی کا تھا پرنٹڈ فارم میں تھا کاغذوں کے اوپر تھا وقت کے ساتھ ساتھ کاغذ پہ سے انک اڑ گئی سمجھے میری بات اب یا دیمک نے کاغذوں کو کھا لیا یا کاغذ ہی کلر ہو گئے ڈیٹا ضائع ہو گیا یا ڈیٹا آپ نے میگنیٹک ٹیبس پہ رکھا ہوا تھا ان کو موو کیا ایسی انوائرمنٹ تھی کہ ڈیٹا خراب ہو گیا یہ دو یہ ایک اسپیکٹ تھا دو میں سے جو اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جن لوگوں نے اس ڈیٹا کو کیپچر کیا تھا جنہوں نے وہ ٹیبلز یا اسٹرکچرس یا ڈیٹا اسٹرکچرس بنائے تھے وہی لوگ اب اس آرگنائزیشن میں نہیں ہیں جا چکے ہیں اب وہ فیلڈز وہ نامن کلیچر وہ آرکین ہے کون بتائے گا اس کا کیا مطلب ہے تو ڈیٹا کوالٹی گوز ڈاؤن ود دا پیس آف اور جو پانچواں پوائنٹ ہے اس کو مرفی لاس بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑے گی ڈیٹا کے ریفرنس سے کوئی چیز کرنے کی اور جتنی شدید ضرورت ہوگی اس وقت ہی آپ کو ریزلٹ اچھا نہیں ملے گا اگلے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹوٹل کوالٹی کنٹرول اس کا کیا مطلب ہے ٹوٹل کوالٹی کنٹرول یہاں تو میں نے لکھا ہے ٹوٹل کوالٹی کنٹرول لیکن ٹی کیو ایم کا لظ استعمال کیا گیا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں ٹوٹل کوالٹی کنٹرول مینز ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ آپ نے جو کوالٹی ہے پروڈکٹ کی سروس کی پروسیس کی اس کو کنٹرول کرنا ہے اور کنٹرول کیسے کرنا ہے جو اس آرگنائزیشن میں امپلائیز ہیں سارے کے سارے سب نے مل کے اس کی کوالٹی کو کنٹرول کرنا ہے اور یہ کام ون ٹائم کام نہیں ہے اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس اینڈ اٹ از اے کنسسٹنٹ پروسیس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے ڈیٹا کو ٹھیک کر دیا کسی پروسیس کے بعد اور کچھ اور لوگ آئے ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا کام کرنا تھا انہوں نے اس کو اوور ڈو کر دیا مطلب کہنے کا کہ یہ ہے کہ سب نے مل کے کام کرنا ہے ٹوورڈ اے سیم گول گولز اگر فرق ہو جائیں گے تو جو کنسسٹنسی ہے وہ نگیٹو ہو جائے گی اور اس کو کنٹینیوس کرنا ہے ڈیٹا کوالٹی ون ٹائم جاب نہیں ہے کہ آپ کو بہت جوش آیا اور آپ نے ڈیٹا کوالٹی ٹھیک کر دی نہیں ٹی کیو ایم سیز اٹس اے کنٹینیوس پروسیس اینڈ اٹ از کسٹمر سینٹرک یہ کسٹمر سینٹرک کیوں ہے یہ کسٹمر سینٹرک اس لیے ہے کہ کسٹمر از دا کنگ کسٹمر کی جیب سے آپ کی تنخواہ آتی ہے اس لیے کسٹمر از دا کینگ جب ہم ٹی کی بات کرتے ہیں ہم پروسیسز کی بات کرتے ہیں ہم پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں ہم پروسیجرس کی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کوالٹی کے ریفرنس سے دو چیزیں ہیں ایک چیز تو کوالٹی ایشورنس ہے اور دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے ایک تو کوالٹی ایشورنس ہے دوسری چیز کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دونوں چیزوں کے بارے میں آئیے میرے ساتھ تو دو چیزیں ہیں ایک چیز ہے کوالٹی ایشورنس اور ایک چیز ہے کوالٹی امپرومنٹ کوالٹی ایشورنس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے یا جو سروس ہے ہاؤ کلوزلی اٹ کنفرمز ٹو دا بینچ مارکس ٹو دا ریکوائرمنٹس یہ تو کوالٹی کی کنفرمنس ہے کوالٹی ایشورنس ہے کوالٹی امپرومنٹ یہ ہے کہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے وہ کنٹینیوسلی لگی ہوئی ہے ایفیشینٹلی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے پی کیو ایم کی بات میں نے اس لیے کی کہ ہم اس کو آگے جا کے جو اس سیریز کا تیسرا لیکچر ہے وہاں ڈیٹیل میں بات کریں گے ڈیٹا کے ریفرنس سے اگلے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کاسٹ آف فکسنگ ڈیٹا کوالٹی ڈیٹا کوالٹی کو فکس کرنے کی کاسٹ کیا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو عزیز طلبہ و طالبات یہ, یہ بات ہم کافی ڈیٹیل میں کر چکے ہیں کہ جب آپ کوالٹی کو امپروو کرنا چاہیں گے جب ڈیٹا کوالٹی کے ایشوز کو فکس کرنا چاہیں گے اس کی کاسٹ آئے گی یہ کام فری میں تو نہیں ہو سکتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کوالٹی ایشوز کو فکس کرنے کی کاسٹ کیا ہے اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے یہ میں آپ کو ایکسپلین تو کر سکتا ہوں ڈیٹیل میں بتا بھی سکتا ہوں بتاؤں گا بھی لیکن میرے خیال میں اس کو کنکریٹ اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ایک گراف ضروری ہے تو آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں گراف آپ کے سامنے آ چکا ہے میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا اس گراف میں ایک ایکس ہے اور y ایکسز ہے ایکس کے اوپر quality of the data ہے اور وائی ایکسس کے اوپر cost of achieving the quality ہے لویسٹ کوالٹی ٹورڈس دا لیفٹ سائڈ ہے اور highest quality ٹورڈز the right side ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ جیسے آپ ڈیٹا کی کوالٹی کو امپروو کرنا چاہیں گے اس کا رلیشن شپ کے ساتھ کیا ہے تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ کہ جیسے آپ ڈیٹا کی کوالٹی کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں کاسٹ میں کوئی بہت زیادہ ڈرامیٹک قسم کی آپ کو ایکسپینس استعمال نہیں کرنا پڑ رہا اٹس ناٹ ویری ویری ایکسپینسو ہاں لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے اس پوائنٹ کے بعد جیسا کہ آپ گراف میں دیکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ کے بعد جو ڈیٹا کی کوالٹی میں امپرومنٹ آ ہے وہ اتنی امپرومنٹ نہیں ہے ایس کمپیئر ٹو جو خرچ آتا ہے جو کاسٹ آ رہی ہے ڈیٹا کی کوالٹی امپروو کرنے کے لئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پوائنٹ کے بعد آپ بہت زیادہ خرچ کریں گے تو جو ڈیٹا کوالٹی ہے اس میں تھوڑی سی امپروومنٹ آئے گی زیادہ امپروومنٹ نہیں آئے گی اس کو ایک اور طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں لا آف ڈمینشنگ ریٹرنس اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انپٹ بڑھاتے ہیں ایک سسٹم میں زیادہ انپٹ دیتے ہیں آؤٹ پٹ بھی انکریز ہوتی ہے لیکن ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ ان پٹ انکریز کرنے سے آؤٹ پٹ انکریز نہیں ہوتی بلکہ آؤٹ پٹ گرنا شروع ہو جاتی ہے میں آپ کو اس کی ایک اور مثال بھی دوں مثال کے طور پر آپریٹنگ سسٹم کے کانٹیکسٹ میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم یوٹیلائزیشن بہت زیادہ ہائی ہو اور یوٹیلائزیشن کو امپروو کرنے کے لیے آپ دا لیول آف پروسیسنگ یعنی جو ملٹیپل پروسیسز ہیں ان کو بڑھاتے جاتے ہیں آپ زیادہ سی پی یو کو مصروف رکھیں گے اس کی یوٹیلائزیشن بڑھ جائے گی لیکن ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ سی پی یو صرف پیج فالٹس کر رہا ہوگا جس کو کہ تھریشنگ کہا جاتا ہے اور سی پی یو کی یوٹیلائزیشن بڑھتے بڑھتے اچانک نیچے گر جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب کوالٹی کو امپروو کرنا چاہیں گے تو ایک حد تک کوالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں مثال کے طور پہ آپ کو ہائیسٹ ڈیٹا کوالٹی کی تلاش ہے آپ یہ کہتے ہیں آئی نیڈ پرفیکٹ ڈیٹا اگر تو پرفیکشن لانے میں کچھ خرچ نہ ہوتا تو یہ جو خواہش ہے اٹس اے پرفیکٹلی لیجٹیمیٹ خواہش ہاں جی ٹھیک ہے کچھ خرچ نہیں ہو رہا پرفیکٹلی رائٹ لیکن اگر ہم ریئل ورلڈ کی بات کریں ریئل ورلڈ دنیا کی بات کریں اور آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو پرفیکٹلی فائن ڈیٹا دوں وداؤٹ اینی ایررز تو میں آپ سے یہ کہوں گا ٹھیک ہے جی آئی ول پرسنلی سٹ اور میں ذاتی طور پہ ڈیٹا کو انٹر کروں گا ذاتی طور پہ ڈیٹا کو چیک کروں گا اس سارے کام میں بہت وقت لگے گا میری پرسنل ایفٹس لگیں گی اور میں بڑا ایک اکسپینسو پرسن ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹ نیڈس این انفینٹ اماؤنٹ آف منی ٹو ہائر می ٹو گیٹ دا جاب ڈن از اٹ فیزیبل یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے پاس انفینٹ منی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ڈیٹا کو اس کوالٹی میں لانے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اور اتنا ٹائم لگے گا کہ جن سوالوں کے جواب ڈیٹا کی کوالٹی کو امپروو کر کے حاصل کرنے تھے وہ سوال ہی آپسلیٹ ہو چکے ہوں گے تو ہمیں اس سے سبق کیا ملا ہمیں اس سے سبق یہ ملا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ڈیٹیل ہمیں اس سے کیا سبق ملا ہمیں اس سے سبق یہ ملا کہ ہمارا آبجیکٹو ڈیفیکٹ مینیمائزیشن ہے ڈیفیکٹ ایلیمنیشن نہیں ہے اس لیے کہ جو ڈیفیکٹ ایلیمنیشن ہے دیٹ از ویری ویری ایکسپینسو میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں ایگریکلچر کے ریفرنس سے جو کہ ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے ایک چیز کو کہتے ہیں اکنامک تھریشول لیول مطلب یہ ہے کہ ہر کھیت میں ہروں کے کیڑے موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جب کیڑوں کی پاپولیشن ایک تھریشولڈ کو کراس کرتی ہے اس وقت اسپرے کی جاتی ہے اس لیے کہ اس وقت جو اسپرے کرنے کی کاسٹ ہے وہ کاسٹ اس نقصان سے بہت کم ہے اگر کیڑوں کی پاپولیشن کو بڑھنے دیا جائے اس سے جو نقصان ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسپرے اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے کوئی اپنے پرانے مقدمے نمٹانے تھے کیڑوں کے ساتھ یا ان سے کوئی بدلہ اتارنا تھا نہیں نہیں, نہیں. ہم نے کنٹرول کرنا ہے اللیمینیٹ نہیں کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کاسٹ آف ڈیٹا کوالٹی ڈیفیکٹس مطلب اس کا یہ ہے کہ پہلی جو میں نے سلائیڈ میں آپ سے بات چیت کی تھی وہ تو یہ تھی کہ ڈیٹا کے جو ڈیفیکٹس ہیں کوالٹی کے ان کو ریموو کرنے کی کاسٹ کیا ہے اب میں آپ سے بات یہ کر رہا ہوں کہ جو ڈیٹا کوالٹی ڈیفیکٹس ہوتے ہیں ان کی کاسٹ کیا ہے دیکھیں ڈیٹا ویئر ہاؤس رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بزنس کی نفز ہے اس کے اوپر چیف ایگزیکٹو کی انگلی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اگر ڈیٹا کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے تو جس نفس پہ ڈسیزن میکر ہاتھ رکھ رہا ہے وہاں پہ تو غلط جواب آ رہے ہیں اس لیے یہ بات بغیر شک و شبہ کے کی جا سکتی ہے کہ بیڈ ڈیٹا کوالٹی ود لیڈ ٹو بیڈ ریزلٹس ایوریج ڈیٹا کوالٹی ول لیڈ ٹو ایوریج ریزلٹس ایوریج آؤٹ اور اس کمپٹیٹو دنیا میں ایوریج کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیفیکٹ کی کاسٹ ہے یہ کیا ہے کتنی قسموں کی ہے اس کی تین قسمیں ہیں ایک کو کہا جاتا ہے کنٹرولبل کاسٹ ایک کو کہا جاتا ہے ریزلٹنٹ کاسٹ ایک کو کہا جاتا ہے اکوپمنٹ اینڈ ٹریننگ کاسٹ میں آپ کو ان کے بارے میں باری باری بتاتا ہوں کنٹرولبل کاسٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ریکرنگ کاسٹ تھی آپ ڈیٹا کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے کر رہے ہیں خرچ یا آپ کو استعمال کر رہے ہیں یا آپ نے پروسیس اور پروسیجرز امپلیمنٹ کر لیے ہیں جس کے تھرو آپ ڈیٹا کی کوالٹی کو یا ڈیفیکٹس کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو آپ کی کنٹرولنگ کاسٹ ہے یہ آپ کے کنٹرول میں ہے میں کو اس کی مزید ڈیٹیل بتاتا ہوں یہ جو کنٹرولنگ کاسٹ ہے اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے سمجھنے والی بات اس میں یہ ہے اس میں ایک بڑی شدید انالیسس کی ضرورت ہے اور وہ انالیس یہ ہے کہ ڈیٹا کے جو ڈیفیکٹ ہیں اس کو رموو کرنے کی کاسٹ کیا ہے اگر ان ڈیفیکٹس کو رموو نہ کیا جائے اس سے جو نقصان ہوگا اس کی کاسٹ کیا ہے اور ان کا کمپیرزن کیا ہے یہ تو کنٹرولڈ کاسٹ ہے کنٹرولبل کاسٹ ہے جو اس کاسٹ کا جو ڈیفیکٹ کا افیکٹ ہے جو رزلٹنٹ کاسٹ ہے وہ بڑی شدید ہے وہ کیا ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے لاس آف بزنس وہ کیا ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے مس کمیونیکیشن ود دا بزنسز مطلب ہے کہ طرح نقصان ہی نقصان ہے اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کنٹرول تو چیز آپ کے کنٹرول میں تھی جو آؤٹ کم ہے وہ تو جب سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا یہ مسئلہ ہو چکا ہے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو اس کی مثال ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک آرگنائزیشن میں ایک ایمپلائی سسٹم ہے ایمپلائی مینجمنٹ سسٹم ہے اور ایک پے رول سسٹم ہے پے رول سسٹم سے ایمپلائیز کو تنخواہیں دی جاتی ہیں ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں اور جو ایمپلائی مینجمنٹ سسٹم ہے وہ امپلائی کو ٹریک کرتا ہے اب اگر آپ کی ڈیٹا کوالٹی صحیح نہیں ہے ڈیٹا کی میں ڈیفیکٹس ہیں کوالٹی میں ڈیفیکٹس ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پیرول سسٹم کے تھرو ان لوگوں کو تنخواہیں دی جا رہی ہوں گی یا تو جو ریٹائر ہو چکے ہوں گے ٹھیک ہے جی یا جو لوگ وداؤٹ پہ چھٹی کے اوپر ہوں گے یا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ گوسٹ امپلائز ہوں گے جو ایگزٹ ہی نہیں کرتے ہوں گے اگر آپ کا امپلائی مینجمنٹ سسٹم اور پے سسٹم یہ ڈیٹا کوالٹی ڈیفیکٹس تھے آپ بس میں بات نہیں کر رہے تھے اس کا یہ نقصان ہوگا اور باقی جو ٹریننگ کی کاسٹ ہے اور جو اکوپمنٹ لینے کی کاسٹ ہے وہ تو آبویسلی سمپل ٹو انڈرسٹینڈ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کے بار کوڈ ریڈرز میں کوئی پرابلم ہے تو ڈیٹا کیپچرنگ غلط ہو رہی ہوگی اگر کی بورڈز میں پرابلم ہے ڈیٹا کیپچرنگ غلط ہو رہی ہوگی اگر سینسرز میں پرابلم ہے ڈیٹا کیپچرنگ غلط ہو رہی ہوگی ڈیٹا میں کوالٹی کے ڈیفیکٹس ہوں گے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں تو عزیز طلبہ طالبات میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ڈیٹا کوالٹی ڈیفیکٹس ریموو کرنے کی ایک کاسٹ ہے اور ڈیٹا میں اگر ڈیفیکٹس ہیں کوالٹی میں ڈیفیکٹس ہیں اس کی بھی ایک کاسٹ ہے اس کی آپ کو تین قسمیں بتائی تھیں تو آپ تھوڑی سی ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور بزنس اورینٹیشن کے ریفرنس سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان ڈیفیکٹس کی کاسٹ کیا ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کو اس میں سے ایسی لگیں کہ جن کے بارے میں بات ہوئی تھی لیکن جب ان کو ہم ٹوٹیلٹی میں دیکھیں گے سو دا پیسز ول بیٹر فٹ ٹوگیدر آئیے ان پوائنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں ویئر ڈیٹا کوالٹی از غور کریں لفظ کرٹیکل کے اوپر ڈیٹا کوالٹی از ایکچولی کرٹیکل ایوری ویئر جہاں جہاں بھی ڈیٹا استعمال ہو رہا ہے وہاں وہاں ڈیٹا کی کوالٹی از ایبسلیوٹلی نیسری ہاں کسی جگہ پہ جو کنفرمنس کی ریکوائرمنٹس تھیں وہ زیادہ ہوں گی کہیں پہ کم ہوں گی وہ کیا ہیں ان کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں تو پہلے میں بات کرتا ہوں مارکیٹنگ کمیونیکیشنس کے بارے میں مارکیٹنگ کمیونیکیشنز کے بارے میں ہم نے بہت بات کی تھی کہ کمپنیز نے اپنے کسٹمر سے رابطہ کرنا ہے ان سے رابطہ کس طرح کرنا ہے ان سے رابطہ صرف خط بھیج کے نہیں کرنا ہے ان سے رابطہ صرف ٹیلی فون یا ای میل سے نہیں کرنا بلکہ ان سے رابطہ ٹیلی ویژن پہ اشتہاروں کے تھرو بھی کرنا ہے سیٹلائٹ اشتہاروں سے بھی کرنا ہے ریڈیو کے تھرو بھی کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے وہ اس طرح کہ کمپنی کے پاس اگر یہ صحیح ڈیٹا ہے کہ جو اس کا ٹارگٹ کسٹمر سیگمنٹ ہے وہ کہاں پہ ہے تو پھر اشتہار اس علاقے کے حساب سے بنایا جائے گا اس کے کریکٹرز اس طرح سے ہوں گے اگر ہم بات کرتے ہیں خط بھیجنے کے بارے میں یا ای میل کے بارے میں تو وہ ہم بہت ڈیٹیل میں پہلے کر چکے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے ایک اور میں پوائنٹ بتاتا چلوں کہ اگر کسٹمر کا انفارمیشن کانٹیکٹ انفارمیشن ہی غلط تھی کمپنی کے پاس تو جو لیٹر یہاں سے بھیج دیا گیا یا ای میل ایڈریس غلط تھا لیکن انویلڈ نہیں تھا تو آپ نے بے شمار خط بھیج دیے ہیں ای میلز بھیج دی ہیں اور وہ ڈلیور بھی نہیں ہوئی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ ڈلیور ہی نہیں ہو پائیں تھیں اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ آپ کو یہی نہیں پتہ کہ آپ کے ایڈریسز صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں یا جو آپ کے پوٹینشیل کسٹمرز ہیں وہ جواب بھی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں کیونکہ خاموشی ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی کتنا سگنیفکنٹ امپیکٹ ہے پھر ہم بات کرتے ہیں کسٹمر میچنگ کی یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کسٹمر میچنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کسٹمر نے آپ سے ایک آئٹم خرید لیا اس کے بعد اس نے کوئی اور آئٹم خریدا اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رپیٹ کسٹمرس کون سے ہیں کون سے کسٹمرز آپ سے آئٹم بار بار خریدتے ہیں جو کسٹمر آپ سے رپیٹ میں خریدتے ہیں بار بار آئٹم خریدتے ہیں آپ ان کو ایسی پروڈکٹس آفر کرنا چاہیں گے تاکہ ان کو آپ ریٹین کر سکیں اس لیے اس پہ خاصی سٹیٹسٹیکل سٹڈیز ہوئی ہوئی ہیں کہ کسٹمر کو کیپچر کرنا اور کسٹمر کو ریٹین کرنا بڑی ایکسپینسو چیزیں ہیں اور اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کی تھی کسٹمر کیپچر کرنے میں اس کو ریٹین کرنے میں انویسٹمنٹ کو بھی ریٹین کیا جائے اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دوں کسٹمر میچنگ کے ریفرنس سے کہ ایک شخص کے ایک بینک میں ملٹیپل اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں یہ تو ہر بینک کو پتا ہوتا ہے کہ اس شخص اس اکاؤنٹ کے یا اس ٹائپ آف اکاؤنٹ کے کتنے لوگ ہیں لیکن یہ ان کے لیے بہت مشکل ہے بتانا کہ ایک کسٹمر کے کتنے قسم کے اکاؤنٹس ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اس کے بعد ایک ریٹیل ہاؤس ہولڈنگ ہے ریٹیل ہاؤس ہولڈنگ کا مطلب یہ ہے جس کو کہ ہم ہاؤس ہولڈنگ کے بارے میں بات بھی کر چکے ہیں میں دوبارہ اس پوائنٹ کو اس لیے لے کے آیا ہوں کہ ایک چیز کو کہتے ہیں کراس سیلنگ اپورچونیٹی کراس سیلنگ اپورچونیٹیز اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آئٹمز لوگوں کو بیچنے ہیں اور جن آئٹمز آپ نے لوگوں کو بیچنے ہیں وہ مختلف لوگ ہیں ٹھیک ہے جی آپ چاہتے ہیں کہ ان سب کو آپ گاہ بنا سکیں دیٹ از کراس سیلنگ اپرچونیٹیز اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ آپ نے مرجرز کے بارے میں سنا ہوگا کمپنیز آپس میں مدغام ہو جاتی ہیں کمپنیز دوسری کو خرید لیتی ہیں اور ان میں ایک کم کمبینیشن بن جاتی ہے جڑ جاتی ہیں آپس میں تو دفتروں کو موو کرنا بڑا آسان ہے لوگوں کو یہاں سے اٹھایا کسی جگہ موو کر دیا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمس کو جوڑنا بہت مشکل ہے کیونکہ آپ نے ڈیٹا کو جوڑنا ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی کی جو سب سے ویلیوبل ایسٹ ہو وہ کسٹمر لسٹ ہو اور جب آپ نے کوالٹی ڈیفیکٹس کو نہیں دیکھا یا ڈیفیکٹس بن گئے جو ڈیفیکٹس پہلے نہیں تھے میٹا ڈیٹا کے ریفرنس سے ایج کے ریفرنس سے یہ بڑا ایشو بن گیا اگلے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کریکٹرسٹکس آف ڈیٹا کوالٹی اس کو لوگ ڈائمنشنز آف ڈیٹا کوالٹی بھی کہتے ہیں اگر میں ان ڈائمنشنس کے بارے میں بات کرنا شروع کروں تو یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی میں آپ کو اس کے بارے میں مزید بتاتا ہوں جو ڈائمنشنز آف ڈیٹا کوالٹی ہیں اگر آپ اسکرین پہ ایک نظر ڈالیں تو آپ کو ساتھ یا آٹھ فیچرس نظر آ رہے ہوں گے ساتھ یا آٹھ اب آپ میری توجہ دیں یہ جو ساتھ یا آٹھ فیچرز ہیں جس کو کہ کریکٹرسٹکس آف ڈیٹا کوالٹی بھی کہا جاتا ہے ڈائمنشنز آف ڈیٹا کوالٹی بھی کہا جاتا ہے یہ جو کریکٹرسٹکس آف فیچرز ہیں صرف یہ نہیں ہیں بلکہ بعض جگہ پہ 17-18 کریکٹرسٹکس ڈسکس کیے جاتے ہیں ڈائمنشنس کے بارے میں بتایا جاتا ہے میں نے وقت کی حساب سے اس میں سے چند کو سلیکٹ کیا ہے اور اس میں سے میں شروع کرتا ہوں پہلے دو کو ایکسپلین کرنا ایک تو ایکوریسی ہے اور دوسرا کنسسٹینسی ہے امید ہے کہ آپ اس کا مطلب سمجھتے ہوں گے یہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں پہلے بھی اس کے بارے میں بات کی تھی ایکوریسی تو یہ ہے کہ ایرر کتنا ہے ود ریفرنس ٹو کریکٹ ویلیو اور کنسسٹنسی کا مطلب یہ ہے یا چلیں کنسسٹنسی کے بارے میں بات نہیں کرتے ہم پہلے کمپلیٹنس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایکوریسی اینڈ کمپلیٹنیس کمپلیٹنیس کے بہت سارے مطلب ہیں لیکن کمپلیٹنیس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے اس میں جو ویلیوز ہونی چاہیے تھیں وہ کتنی موجود ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ ایکوریسی یہ ہے جو ویلیوز آپ کے پاس ہیں وہ کتنی صحیح ہیں اور کمپلیٹنیس یہ کہتی ہے کہ جو ویلیوز آپ کے پاس ہونی چاہیے تھیں ان میں سے کتنی ویلوز آپ کے پاس موجود ہیں دس ریز از اے ویری انٹرسٹنگ کویشچن میں اس کوشچن کی طرف چلتا ہوں آئیے میرے ساتھ وہ کوشچن کیا ہے وہ کوشچن یہ ہے کہ ڈیٹا کون سا اچھا ہے وہ جو کہ نائنٹی فائیو کمپلیٹ ہے اور ہنڈریڈ پرسینٹ ہے یا وہ جو کہ ہنڈریڈ پرسینٹ ہے اور نائنٹی فائیو کمپلیٹ ہے ان میں سے کون سا ڈیٹا بہتر ہے کیا جواب دیں گے اس کا آپ اس کا کوئی ایک صحیح جواب نہیں ہے اس کا جواب بہت سی چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ چیزیں کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈیٹا کی ایکوریسی اور کمپلیٹنس کی ریکوائرمنٹ تھی وہ کیا تھی اگر ان دونوں فیچرز کے ساتھ یہ دونوں جو میں نے آپ کو ایکسٹریمز بتائی ہیں اگر کنفرمنس ہو جاتی ہے تو دونوں ٹھیک یا yeah, اگر جو بزنس ویلیو کیا ہے اگر ڈیٹا کو ہنڈریڈ کمپلیٹ کرنے سے میں ایک بہت زیادہ بزنس کو انکریز اپنے کر سکتا ہوں بہت زیادہ بڑھا سکتا ہوں تب تو اچھی بات ہے لیکن نائنٹی فائیو پرسینٹ سے ہنڈریڈ لانے کے لیے خرچ کتنا آتا ہے اس کی بزنس ویلیو کیا ہے اکنامکس کیا ہے یہ ساری باتیں دیکھ کے پھر ایک جواب دیا جا سکتا ہے کہ کون سا صحیح جواب ہے کون سا غلط جواب ہے تو عزیز طلبہ طالبات میرے خیال میں آپ کو ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ کا جو انٹروڈکٹری لیکچر تھا یہ آپ کو سمجھ آ ہوگا اور جو ڈائمنشنس کے بارے میں میں نے بات کی تھی یا جو کریکٹرسٹکس کے بارے میں میں نے بات کی تھی آپ کو سلائیڈ میں دکھائی تھی ان ساری کو جو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے کچھ کا میں نے آپ کو بتا دیا اور امپورٹنٹ اگزامپل بھی تھی امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ آئی ہوں گی اس کے ساتھ ایسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے Till the next lecture. Godhafiz.